وما خلق نہ سما ول اردا وما بے نہما باطلن آسمان اور زمین اور جو کچھ اس کے درمیان ہے ہم نے اسے بیکار پیدا نہیں کیا اس لیے بنایا گیا کہ کون اللہ کے مقبول بندے ہیں جو ان حالات میں رہتے ہوئے بھی اللہ کی فرما برداری کریں اور کون جہنم میں جانے والے کام کرتے ہیں اچھوں کا سلا اچھا ہے اور بروں کا انجام برا ہے رالی کا ون الدین یہ کافروں نے گمان کیا وہ یہ سمجھے کہ دنیا کا پیدا کرنا بیکار ہے یہاں جو ظلم کرتا ہے کل بروز قیامت اس ظالم کو بدلہ نہ دیا جائے گا انہوں نے یہ گمان کر لیا فوئی لدین کفرو میناری پس جنہوں نے انکار کیا ان کے لیے آگ میں خرابی ہے بربادی ہے کل مفصدی نا فل اردے کیا وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے عمل کیے انہیں ہم زمین میں فساد کرنے والوں کے برابر کر دیں گے ایسا ہرگز نہیں ہوگا اگر کل بروز قیامت اچھوں کو اچھا سلا نہ ملے اور بروں کا انجام برا نہ ہو تو دنیا کے اندر جس نے نفس و شیطان کی پیروی نہ کی جس نے دنیا کی خاطر گناہ نہ کئے جس نے مشقتیں برداشت کی جس نے لذات کو چھوڑ دیا جس نے ظلم نہ کیا تو اسے تو مرنے کے بعد پھر کوئی سلح نہ ملا تو ظالم اور مظلوم دونوں برابر ہو گئے نیک اور بد دونوں برابر ہو گئے ایسا نہیں ہوگا ہم نہ جالمتقی نقل کیا ہم متقیوں اور گناہگاروں کو دونوں کو برابر کر دیں گے ہرگز ایسا نہیں ہوگا متقی لوگ اللہ کی نعمتوں میں ہوں گے اور گناہ گار جہنم میں ہوں گے کتاب انہی کا مبارکن یہ کتاب جو ہم نے نازل کی آپ کی طرف وہ بڑی برکت والی کتاب ہے لی یب ہی تاکہ وہ لوگ قرآن کی آیتوں میں غور و فکر کریں ولیت زکر البا بھی اور تاکہ اقل مند نصیحت حاصل کریں اس لیے کتاب کا نزول ہوا قرآن خود اپنے اندر غور کرنے کا درس دے رہا ہے نصیحت حاصل کرنے کا درس دے رہا ہے یہ اللہ کا کلام ہے یہ کلام مبارک بھی ہے اس میں غور کرنا بھی ضروری ہے نصیحت حاصل کرنا بھی ضروری ہے اللہ تعالی ہمیں بھی قرآن پاک سمجھنے کا ذوق و شوق عطا فرمائے دعا کریں اللہ تعالیٰ اس پر استقامت عطا فرمائے اور اس کی دعوت عام کرنے کا جذبہ عطا فرما سلیمان اور داود علیہ السلام کو ہم نے حضرت سلیمان عطا کیے نیرم البدو اللہ کے بہت ہی اچھے بندے ہیں نیک بندے ہیں ان بے شک وہ اللہ کی بارگاہ میں بہت گریہ گریا اور زاری کرنے والے ہیں حضرت سلیمان علیہ السلاۃ والسلام کا ایک واقعہ ہے اب یہ جو واقعہ پیش کیا جا رہا ہے اس واقعے کے اندر بھی قصہ گوئی کرنے والوں نے بہت ساری جھوٹی باتیں ملا دیں اور کہا کہ حضرت سلیمان علیہ سلاۃ وسلام دنیا کی محبت میں ایسے گم ہو گئے نوود اللہ مظالب کہ ان کی نماز قضا ہو گئی تو واسطر اللہ نبی ایسی باتوں سے پاک ہیں اصل واقعہ کیا تھا اسے قرآن کی روشنی میں سمجھیں اصل واقعہ یہ تھا کہ آپ کے سامنے جہاد کے لیے گھوڑے پیش کیے گئے اور وہ گھوڑے ایسے تھے کہ جو تین ٹانگوں پر کھڑے ہوتے اور ایک ٹانگ کا صرف وہ سم لگاتے یعنی کھر کا کنارہ وہ ٹچ کرتے یہ گھوڑوں کی وہ قسم ہے جو سب سے زیادہ تیز چلنے والے ہوتے ہیں تو آپ نے جب ان کی تیزی دیکھی اور ان کی شان دیکھی تو آپ بڑے خوش ہوئے اور آپ نے کہا کہ مجھے تم سے محبت ہے اللہ کی خاطر تو تم سے محبت ہے اللہ کی خاطر وہ جملہ ہٹا دیا گیا تم سے محبت ہے یہ مشہور کر دیا گیا اللہ کی خاطر مجھے تم سے محبت ہے یہ جہاد کے گھوڑے ہیں اور اللہ کی راہ میں خرچ ہونے والے گھوڑے ہیں مال سے محبت کرنا یہ در حقیقت اللہ سے محبت کرنا ہے کہ ان سے محبت اللہ کی وجہ سے ہے پھر آپ نے ان کی گردنوں پر اور ان کی پنڈیوں پر ہاتھ پھیرا اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے وہ صلاحیت دی تھی کہ آپ جانور پر جب ہاتھ پھیرتے تو اس کے اندر موجود بیماریوں کو آپ شناخت کر لیتے یعنی آپ کو کسی ٹیسٹ کروانے کی ضرورت نہ تھی تو آپ نے گردنوں پہ ہاتھ پھیر کر پنڈیوں پہ ہاتھ پھیر کر ان کا معائنہ کیا کہ کہیں ان میں کوئی بیماری تو نہیں یا کوئی بیماری آنے والی تو نہیں پھر آپ نے ان کو روانہ کیا کہ دور چلے گئے پھر دوبارہ آپ نے ان کو بلایا اور ان کے دوڑنے کو اور جانے اور آنے کو دیکھا پھر محبت کے ساتھ آپ نے ان گھوڑوں کو پیار کیا قرآن مجیب فقان حمید نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی محبت کو ذکر کیا کہ وہ اللہ سے کیسے محبت کرتے ہیں کہ گھوڑوں سے بھی محبت کر رہے ہیں تو اس وجہ سے کہ یہ جہاد کے گھوڑے ہیں تو گھوڑوں سے بھی محبت ہے تو اللہ کی وجہ سے تو انسان اگر کسی سے محبت کرے تو اللہ کی وجہ سے اگر ماں باپ سے محبت ہے تو اس لیے کہ اللہ کا حکم ہے اگر ہمیں اپنی اولاد سے محبت ہے تو اس لیے کہ رسول اللہ نے حکم دیا اور یہ محبت ایسی ہو تو شریعت کے دائرے میں ہو اتنی سی بات تھی لیکن چونکہ یہودی اور عیسائی یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ سلیمان علیہ السلام اللہ کے نبی نہیں ہے نوالے تو انہوں نے اس واقعے کو بگاڑ دیا اور پھر ہمارے مسلمانوں میں بھی ایسی کتابیں عام کر دی گئی جس میں من گھڑت کس سے لکھ دیے گئے عید اور جب حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے شام کے وقت آشی سے مراد ہے تیسرے پہر صوفیناتھ وہ گھوڑے پیش کیے گئے جو تین ٹانگوں پر کھڑے رہنے والے ہیں ایک ٹانگ کا وہ کھر جو ہے وہ صرف ٹچ کرتے ہیں یہ ان گھوڑوں کی علامت ہے جو دوڑنے کے لیے بالکل تیار ہوتے ہیں الجیادو بہت تیز دوڑنے والے فقال پذاب نے فرمایا انی آحب بے شک میں محبت کرتا ہوں حبل خیری اس مال سے بہت اچھی طرح محبت کرتا ہوں کیوں ذکری ربی میرے رب کی یاد کی وجہ سے میرے رب سے محبت کرنے کی وجہ سے میں جہاد کے گھوڑوں سے محبت کرتا ہوں توارت بالحجابی یہاں تک کہ وہ گھوڑے روانہ ہوئے اور دور ہجاب میں چھپ گئے یعنی جب دور میدان میں گھوڑے جائیں تو وہ نگاہوں سے اوجل ہو جاتے ہیں رو ہا علیہ آپ نے فرمائے گھوڑے میرے پاس واپس لاؤ پھر یہ گھوڑے آئے ان کی دوڑ اور ان کی طاقت کو جب آپ نے دیکھا فتف پس آپ پھیرنے لگے مسحن چھونے لگے اور ہاتھ پھیرنے لگے بسوقی گھوڑے کی پنڈلیوں پر والعناقی اور گھوڑے کی گردنوں پر اب ایک دوسرا واقعہ ہے واقعہ یہ تھا کہ حضرت سلیمان علیہ سلاط وسلام کے یہاں پر ایک بچے کی ولادت ہوئی جو عجیب الخلقت تھا وہ نامکمل بچہ تھا تو حضرت سلیمان علیہ سلاط وسلام نے یہ کہا تھا کہ میرے یہاں بچے کی ولادت ہوگی تو میں اسے مجاہد اسلام بناؤں گا اور آپ کی جتنی زوجہ تھیں آپ نے کہا تھا کہ ان سے جتنے بچے پیدا ہوں گے میں سب کو اسلام کا مجاہد بناؤں گا اس وقت آپ کی توجہ نہ رکھی آپ کسی جہاد کے یا دینی معاملات میں مشغول تھے انشاءاللہ کہنے سے آپ کی زبان رک گئی آپ ان شاء اللہ کہنے کی طرف آپ کی توجہ نہ تھی تو آپ کے یہاں صرف ایک بچے کی ولادت ہوئی جو کہ وہ ناتمام تھا اللہ کے نیک بندے وہ فورن متوجہ ہو جاتے ہیں تو آپ اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو گئے اور آپ کو یاد دلایا گیا کہ آپ انشاءاللہ کہنا بھول گئے اب بتائیے کہ اگر ہم نے روزہ رکھا ہو اور ہم بھول کر کھا پی لیں تو ہم پہ کوئی گناہ ہے ہرگز نہیں تو کوئی بھول جائے تو اس میں کوئی گنا نہیں ہے مگر انشاء کس قدر اہم ہے اور ہر کام میں جو جائز ہو ہمیں انشاءاللہ کہنا چاہیے اس کی اہمیت بتانے کے لیے واقعہ ہے بات اتنی سی تھی اور نوزہ مزال کی یہودیوں عیسائیوں نے اس بات کو اس طرح گھمایا کہا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک دن غرور کیا تو جب غرور کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کی سلطنت ان سے چھین لی اور ایک جن حضرت سلیمان علیہ السلام کی شکل بنا کر کرسی پر بیٹھ گیا اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی جب کرسی پہ بیٹھ گیا تو پوری حکومت اس کے قابو میں آ گئی اور اس طرح کی انہوں نے باتیں کہیں کیونکہ یہودیوں عیسائیوں کا عقیدہ یہ تھا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی کرسی کے نیچے جادو کے منتر تھے تو آپ کرسی پہ بیٹھ کر ان جادو کے زور پر حکومت کرتے تھے ناود بلّہ تو اس لیے انہوں نے من گھڑت یہ بات پھیلا دی طوریت اور انجیلوں نے تحریفیں کی اور مسلمانوں میں بھی ایسے ہی من گھڑت قصے عام کر دیے گئے الا قد فتنہ سلیمانہ اور بے شک ہم نے سلیمان علیہ السلام کو آزمایا کہ کبھی کوئی پریشانی آ جائے تو یہ بھی اللہ کی آزمائش ہے تو آپ نے پریشانی میں اللہ کی طرف رجوع کیا ہمیں بھی چاہیے کہ مصیبت میں اللہ کی طرف رجوع کریں وہ القئینا کرسی جیسا دن اور ہم نے ان کے تخت پر ایک بے جان جسم کو ڈال دیا یعنی وہ بچہ جو آپ کے تخت پلا لا کر رکھا گیا کہ جو ناتمام پیدا ہوا سما انابا پھر آپ نے اللہ کی بارگاہ میں رجوع کیا جب اللہ کے نیک بندوں پر کوئی پریشانی آتی ہے تو وہ واویلا نہیں کرتے وہ اللہ کی بارگاہ میں صبر کرتے ہیں اور زیادہ اللہ کو یاد کرتے ہیں قول ربر آس کی پروردگار تو مجھے معاف فرما اللہ کے نیک بندے نیک ہونے کے باوجود معافی مانگتے ہیں ہمارے لیے تعلیم ہے کہ ہم گناگار ہونے کے باوجود کتنی مرتبہ اللہ سے معافی مانگتے ہیں ہماری تو توجہ ہی نہیں ہوتی ہمیں تو چاہیے کہ ہر لمحے سچی اور پکی پک توبہ کریں بحاب لی ملکن اے پروردگار مجھے ایسی بادشاہت تتا فرما لا یم بگی لی آح کہ میرے بعد کسی کے لیے بھی ایسی بادشاہت نہ ہو سکے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہ بادشاہت عطا فرمائی کہ سلیمان علیہ السلام کے بات سے لے کر آج تک و قیامت تک کوئی دنیا کا بادشاہ حضرت سلیمان علیہ السلام جیسی بادشاہت نہیں کر سکا نہ کر سکے گا کہ ہواؤں پر حکومت ہو مچھلیوں پر حکومت ہو کیڑوں مکوڑوں پر حکومت ہو جنات پر حکومت ہو ان نہ کا انتل وہ بے شک تو ہی بہت عطا فرمانے والا ہے لہ ری پس ہم نے ان کے لیے ہوا کو میں دے دیا ہوا کو ان کے قابو میں دیا تجریب امری ہی ہوا حضرت سلیمان علیہ السلام کے حکم سے چلتی رو خا ان آہستہ آہستہ نرم ہو اصابہ جہاں آپ پہنچنا چاہتے وہاں پہنچا دیتی وہ شیاتینا اور سرکش جنات ہم نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے قابو میں دیئے کلّا بننا ان وہ ہر قسم کی عمارت کو تعمیر کرنے والے تھے وہ غاس اور دریاؤں میں سمندروں میں غوطہ لگانے والے تھے تو آپ کے لیے ہیرے جواہرات دریا اور سمندر سے لے کر آتے وہ آخرینا اور کچھ سرکش جنات شاطین وہ تھے مقررینا فل اسفادی جو زنجیروں میں جکڑے ہوئے تھے حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان کو جکڑ دیا تھا جنہوں نے آپ کے حکم کی نافرمانی کی آپ انہیں سزا کے طور پر زنجیروں سے جکڑ دیتے ہاد یہ ہماری عطا ہے یہ ہمارا کرم ہے معلوم یہ ہوا کہ انبیاء اولیاء فرشتوں کو جو قدرت و طاقت ہے وہ اللہ کی عطا سے ہے فمن آپ کو اختیار ہے آپ جس پر چاہیں احسان کریں او امسک بغیر حساب یا جس سے چاہیں مال کو روک دیں اور اسے نعمتوں سے محروم کریں بغیر حساب و کتاب کے آپ کو اس چیز کا اختیار دیا گیا وہ ان نہ لہو اور بے شک حضرت سلیمان علیہ السلام ہمارے نزدیک بہت قرب رکھنے والے ہیں وہ حوصلہ معاب اور بہت اچھا ٹھکانہ رکھنے والے ہیں جس نبی کی اتنی تعریفیں قرآن نے بیان کی کیا ایسی بات ہو سکتی ہے کہ دنیا کی خاطر ان کی نماز قضا ہو جائے یا ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ کبھی اپنی حکومت پر غرور و تکبر کریں یہ تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اللہ تبارک و تعالی ہمارے دلوں میں انبیاء کی محبت اور عقیدت عطا فرمائے بے ادبی کرنے والوں کی شر سے اور ان کی باتیں سننے سے اور ان سے متاثر ہونے سے اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ فرمائے ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے